فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صدق اللہ حدث آیت درست کے آغاز میں ہم نے سورة المائدہ کی آیت نمبر پینتالیس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے اور اسی سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں گزشتہ درس میں آپ سن چکے کہ اہل کتاب جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے کارندوں کو اور منافقین کو بھیجا کرتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے لیکن مسئلہ پوچھنے سے مقصد عمل کرنا نہیں تھا محض شرارت یا آسانی تلاش کرنا جیسا کہ آپ سن چکے کہ انہوں نے سوال کیا زانی کی سزا کیا ہے اور ساتھ ہی جسے سوال کرنے کے لیے بھیجا اسے تاکید کر دی کہ اگر ہماری خواہش کے مطابق جواب ملے تو قبول کر لینا اور خواہش کے مطابق جواب نہ ملے تو قبول نہ کرنا یا احساس اور دیت کے بارے میں سوال کیا تب بھی جن کو بھیجا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو یہی بات بتا دی حالانکہ حدود اور تعزیرات کے واضح احکام تورات کے اندر بھی مذکور تھے لیکن پھر بھی وہ شرارت کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے تورات کی کتاب خروج احبار اور استثناء میں قصاص اور دیت کا مسئلہ اسی طریقے سے ہے کم و بیش جس طریقے سے قرآن کے اندر ہے مگر انہوں نے اس کے اندر اپنی طرف سے تحریف کر لی بنو نذیر جو تھے یہودیوں کے قبیلے کا نام ہے وہ طاقتور تھے بنو قریضہ کمزور تھے تو بنو نذیر نے بنو قریضہ سے یہ منوا لیا تھا کہ اگر ہمارے کسی فرد نے تمہارا کوئی بندہ قتل کر دیا تو اس سے احساس نہیں لیا جائے گا صرف دیت لے سکتے ہو اور دیت بھی آدھی اور اگر تمہارے کسی بندے نے ہمارے قبیلے کے کسی فرد کو قتل کیا تو اس سے احساس لیا جائے گا اور اگر دیت لی گئی تو پوری حالانکہ مذہب ایک قوم بھی ایک شہر بھی ایک زبان بھی ایک لیکن قصاص میں خون میں دیت میں انہوں نے اپنی طرف سے فرق کر رکھا تھا تو جب اللہ کے نبی سے اس بارے میں انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا حکم تو قصاص ہے اور قصاص میں برابر ہیں بنو قریضہ کا خون اور بنو و نظیر کا خون یہ برابر اور بنو قریضہ کی دیت اور بنو نذیر کی دیت یہ بھی برابر اور فرمایا کہ یہی حکم تو رات کے اندر بھی ہے تو قرآن نے بھی اسی کو ذکر کیا جو करीमा کریمہ ہم نے تلاوت کی فرمایا کہ وکۃتب نا हमने ہندیا ہم نے के ऊपर میں یہودیوں کے اوپر لکھ دیا تھا لازم کر دیا تھا کیا کہ جان کے بدلے میں جان آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت بل جروح قصاص اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ جان کے بدلے جان کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو قتل کیا تو قاتل کو اس کے قصاص میں قتل کیا جائے گا اور آنکھ کے بدلے آنکھ کہ اگر ایک شخص نے دوسرے کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ کو پھوڑا جائے گا اس کی ناک کاٹ دی اس کی ناک کاٹی جائے گی اس کا دانت توڑ دیا تو اس کا دانت توڑا جائے گا اور اسی طریقے سے اگر زخم لگایا تو جتنا زخم لگایا اتنا ہی زخم زخم لگانے والے کو بھی لگایا جائے گا اس میں احساس ہے مساوات ہے اور برابری ہے امام ابو نفر رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی فرما دیا کہ چونکہ اللہ نے کہا جان کے بدلے جان تو مسلمان کی جان اور اسلامی مملکت میں رہنے والے غیر مسلم کی جان بھی برابر ہے امام ابو نفر احمد اللہ علیہ یہ کہتے ہیں تو اگر کسی مسلمان نے اسلامی مملکت میں رہنے والے غیر مسلم کو قتل کر دیا تو اس غیر مسلم کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا اس سے قصاص لیا جائے گا اگر کہ دوسرے آئمہ اس سے متفق نہیں لیکن امام ابو نفر رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام اسلامی مملکت میں رہنے والی غیر مسلم رعایا کو کتنا تحفظ دیتا ہے ان کی جان ویسے محفوظ جیسے مسلمان کی جان محفوظ ان کی عزت و آبرو ویسے ہی محفوظ جیسے مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ اور ان کا مال بھی ویسے ہی محفوظ جیسے مسلمان کا مال محفوظ ہے نہ ان کی جان کو نقصان پہنچانا جائز نہ ان کے مال کو نقصان پہنچانا جائز اور نہ ان کی عزت پر دھبا لگانا یہ جائز بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بعض جشیلے قسم کے لوگ کہ شاید غیر مسلموں کی املاک کو جلانا ان کی دکانوں کو جلانا ان کے مکانوں کو جلانا ان کی گاڑیوں کو جلانا جائز ہے تو بالکل غلط سمجھتے ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو شخص کسی غیر مسلم کے لیے خطرہ بنے گا اس کے مال کے لیے اس کی عزت کے لیے اس کی جان کے لیے تو قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف میں مقدمہ لڑوں گا اللہ کے نبی یہاں تک فرما دیا اسی طریقے سے ان کی عبادت گاہوں کو جلانا بعض لوگ جائز سمجھتے ہیں یاد رکھیے کہ اسلام میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اگر وہ ہماری عبادت گاہوں کو اپنے ملک میں نقصان پہنچائیں تو بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر ان کی عبادت گاہوں کو جلا دیں اس طرح تو اخلاقی سطح پر ہم اور وہ برابر آ گئے جو وہ کر رہے ہیں وہ ہم بھی کر رہے ہیں وہ بھی عبادت گاہوں کو جلا رہے ہیں ہم بھی عبادت گاہوں کو جلا رہے ہیں تو اخلاقی برتری ہماری نہ رہی ہمارا جوش ہمارا انتقامی جذبہ اپنی جگہ لیکن اسلام کی ہدایات اسلام کے اصول اور قوانین اپنی جگہ ہم اپنے دوش اور جذبہ انتقام سے اسلامی قوانین کو بدل نہیں سکتے ہیں تو ارض کر رہا تھا کہ اسلام نے سب انسانوں کے خون کو برابر قرار دیا کسی بھی قوم کا ہو کسی بھی نسل کا ہو کسی بھی زبان کا ہو اور کسی بھی علاقے کا ہو سب کا خون یکساں ہے امیر اور غریب کا خون یکساں ہے مالک اور غلام کا خون یکساں ہے قریشی اور اموی کا خون یکساں ہے عربی اور اجمی کا خون یکساں ہے ایشیائی اور چینی کا خون یہ یکساں ہے برابر ہے سب کا خون ایک جیسا گورے اور کالے کا خون ایک جیسا یہ قرآن نے سبق دیا مساوات کا سبق دیا آج اقوام متحدہ صدیوں کے سفر کے بعد کم از کم کاغذی حد تک اس نظریہ مساوات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوئی یہاں سارے انسانوں کا خون ایک جیسا ہے لیکن قرآن نے چودہ سو سال پہلے سارے انسانوں کے خون کو ایک جیسا قرار دیا اور جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت یہ سوچ نہیں تھی اس وقت تو سوچ یہ تھی کہ خون میں فرق ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا رکھا تھا کہ ہماری رگوں میں خدائی خون ہے ہم بڑے خاندان کے لوگ ہیں تو خاندانی تفاوت بہت زیادہ تھا اسلام نے اس فرق کو مٹایا اور سب کے خون کو ایک جیسا قرار دیا اور کساس کو لازم کیا اور آپ سن چکے صورت البقرہ دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا کہ بالاکم فلقصا کی اے مسلمانوں تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے اس قانون قصاص نے ہزاروں کی زندگی کو بچا لیا قاتل جو قاتل بن سکتا تھا اگر قانون قصاص نہ ہوتا مگر قانونی کساس کے نفاذ سے ڈر کر وہ قتل سے رک گیا تو اس قاتل کی زندگی بچ گئی جسے قتل کرنا چاہتا تھا وہ مقتول بننے سے بچ گیا اس کی زندگی بچ گئی اور پھر پورا خاندان ہو سکتا ہے انتقام کی آگ میں جل جاتا وہ سب جلنے سے بچ گئے تو کساس سے ہزاروں کو زندگی مل گئی آپ اندازہ کیجیے کہ انتقام کا سلسلہ کیسے چلتا تھا مدینہ کے دو قبیلے ہیں اوس اور خزرج ان کے درمیان ایک جنگ بہت مشہور ہے سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے جنگ بآس یہ جنگ ان دونوں قبیلوں کے درمیان اوس اور خزرج کے درمیان ایک سو بیس سال جاری رہی ایک سو بیس سال جاری رہی اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اس جنگ کا آغاز کیسے ہوا ایک شخص کی زمین میں کوئی درخت تھا جس پر کبوتری نے اپنا آشیانہ بنا رکھا تھا اس میں اس نے انڈے دیے وہاں سے دوسرے قبیلے کا شخص گزرا اس نے ایسی چاند ماری کے شوق میں اس گھونسلے کو پتھر مار دیا گھونسلہ بھی ٹوٹ گیا اور اس میں جو کبوتری کے انڈے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے تو جس کی زمین میں یہ درخت تھا اور یہ گھونسلہ تھا اس نے یہ سمجھا کہ میری تو ناک کٹ گئی لوگ کیا کہیں گے میں انتقام ہی نہ لے سکا بدلہ نہ لے سکا اس نے میری زمین میں ایک درخت پر جو گھونسلہ تھا اس میں کبوتری کے انڈوں کو توڑ دیا شیطان نے ایک چھوٹے سے جرم کو اس کی نظر میں بہت بڑا بنا کر پیش کر دیا شیطان کے حربوں میں سے جو مؤثر ترین حربہ ہے وہ یہ کہ بعض اوقات انسان کی نظر میں چھوٹے سے واقعے کو بہت بڑا بنا دیتا ہے اور بعض اوقات بہت بڑے گناہ کو چھوٹا سا بنا کر پیش کر دیتا ہے بلکہ بعض اوقات گناہ کو نیکی بنا کر پیش کر دیتا ہے تزیب الشیطان خوبصورت بنا کر پیش کرنا تو یہ شیطان کا ایک مؤثر حربہ ہے کہ گناہ کو انسان کی نظر میں ہلکا کر کے اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے تو اس شخص کے ذہن میں شیطان نے یہ ڈالا کہ اگر تم نے انتقام نہ لیا انڈے ٹوٹنے کا انتقام نہ لیا تو معاشرے میں تمہاری ناک کٹ جائے گی چنانچہ اس نے اس شخص کو قتل کر دیا جس نے انڈے توڑے تھے اس کے قبیلے والوں نے اس زمین کے مالک کو قتل کر دیا یہ جنگ جو چلی تو ایک سو بیس سال تک اس جنگ کی آگ جلتی رہی اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کی ایک گھاٹی میں مدینہ سے آئے ہوئے حاجیوں کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی حقیقت سمجھائی تو فوراً آپ کی دعوت کو قبول کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارے ہاں جو ایک سو بیس سال سے ایک جنگ جاری ہے بے مقصد جنگ وہ اسی شخص کے ذریعے سے ختم ہو سکتی ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کی دعوت کے اندر یہ اثر ہے کہ وہ جنگ ختم ہو جائے چنانچہ ایسے ہی ہوا ڈبلو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے وہ جنگ ختم ہو گئی اور اوس اور خزرج آپس میں بھائی بھائی بن گئے دشمنوں نے لڑانا چاہا بعد میں بھی کوشش کرتے رہے دشمن موقع بے موقع منافق لگے رہے کسی نہ کسی طریقے سے زمانۂ جاہلیت کے جذبات کو دوبارہ ہوا دے دی جائے اور انہیں آپس میں لڑا دیا جائے لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے بصیرت سے ان کی سازشوں پر قابو پا لیا اور اوس اور خزرج کو دوبارہ لڑنے نہیں دیا اور حقیقت میں یہ تو اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی محبت اور الفت ڈال دی کہ بھائیوں کے درمیان وہ رشتہ نہیں ہوتا جو ان ایمان والوں کے درمیان رشتہ محبت تھا جنا اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اے میرے حبیب زمین میں جو کچھ ہے جتنا سونا جتنی چاندی جتنا مال و دولت یہ سب کچھ بھی اگر آپ خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے یہ تو اللہ ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے تو بھائیو اس قصاص نے ہزاروں کی زندگی بچا لی ہزاروں کی زندگی بچا لی اور قصاص سے انتقام کی آگ باتی ہے میرے عزیز کو کسی نے قتل کیا ہے میرے بھائی کو میرے والد کو میرے کسی اور رشتے دار کو تو میرے دل میں انتقام کی آگ جل رہی ہوگی لیکن جب قاتل کو قتل کر دیا گیا تو یہ انتقام کی آگ بھج جائے گئی اللہ ہدایت دے ہماری حکومت کو ہماری حکومت نے عجیب فیصلہ کیا ہے اپنی مرحوما لیڈر کے اسال ثواب کے لیے عجیب یہ بھی عجیب بات ہے یعنی اسال ثواب کے لیے شریعت کے حکم کو توڑا جا رہا ہے اور فیصلہ یہ کیا کہ جتنے بھی سزائے موت کے قیدی تھے جیلوں کے اندر سب کی سزائے موت کو ختم کریں یہ اپنی مرحوما لیڈر کی برسی کے موقع پر اور ان کے اصار ثواب کے لیے یہ انہوں نے معذ اللہ کارنامہ سر انجام دیا ہے آپ اگر سوچیں جن کے لیے سزائے موت کے فیصلے ہو چکے تھے ان میں ایسے ایسے درندے بھی ہوں گے جنہوں نے پورے پورے خاندان کو ختم کر دیا ایسے درندے بھی ہوں گے جنہوں نے گھر کے سرپرست کو ختم کر دیا ان کے بچے رل رہے ہیں یتیم ہو کر در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں کیسے کیسے ظالم یعنی ایسا بھی ایسی بھی تکلیف نہیں کی کہ ان کے مقدمات اور ان کی فائلوں پر غور و فکر کیا جاتا ان میں سے جو بے گناہ نظر آتا یا جس کا جرم ہلکا ہوتا اسے معاف کر دیا جاتا بلا امتیاز جن کے لیے سزائے موت کے فیصلہ تھا سب کو معاف کر دیا اور ایسا نہیں کہ اچانک ہماری حکومت کے دل میں رحم دلی کا جذبہ جاگ اٹھا یہ محض اپنے سرپرستوں کو خوش کرنے کے لیے اہل مغرب کو خوش کرنے کے لیے کہ تم نے سزائے موت کے قانون کو ختم کیا ہم نے بھی ختم کر دیا پھر یہ بھی جان لیں کہ ہمارے ہاں یہ جو ہوتا ہے عام طور پر کہ آخری اپیل جو ہے قاتل وہ صدر مملکت سے کرتا ہے اور صدر مملکت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو قاتل کی سزائے موت کو معاف کر سکتے ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام کہتا ہے سوائے وارثوں کے اور کسی کو بھی قاتل کو معاف کرنے کا اختیار نہیں, نہیں ہے ہاں وارثوں کو اختیار ہے تین اختیار اسلام مقتول کے وارثوں کو دیتا ہے پہلا اختیار قصاص کا ہے لیکن یاد رکھیں ساس خود نہیں لینا ساس تو حکومت وقت لے گی خود نہیں کوئی حد اور کوئی تعزیر کسی کو انفرادی طور پر جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے اس طریقے سے انار کی پھیلتی ہے افراتفری پھیلتی ہے لا قانونی پھیلتی ہے جو چاہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو اسلام نے کسی فرد کو اختیار نہیں دیا کہ وہ خود ہر حد جاری کرے ہمیں یہ اختیار نہیں ہے ہم چور کو پکڑیں اور اس کا ہاتھ کاٹ دیں لوگوں نے تو جلانا شروع کر دیا لیکن اسلام یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم چور کو پکڑ کر اس کے ہاتھ کو کاٹ دیں زانی کو پکڑ کر اسے سنسار کریں اسلام ہمیں اختیار نہیں دیتا یہ اسلامی حکومت کا کام ہے تو پہلا اختیار جو اسلام نے دیا بارشوں کو وہ یہ کہ وہ قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کر سکتے ہیں قتل کروا سکتے ہیں حکومت سے اور دوسرا اختیار یہ دیا کہ وہ چاہے تو اس کی دیت لے لیں اور تیسرا اختیار جو دیا وہ یہ ہے کہ معاف کر دیں نہ قصاص لے اور نہ ہی دیت لے اور اللہ نے اس کی ترغیب دی ہے اللہ نے اس کی ترغیب دی قانون بیان کیا قانون ہے قصاص علی کمل کساس ایمان والوں پر قصاص فرض کیا گیا لیکن آخر میں فرمایا فمن جسے اس کا بھائی معاف کر دے جسے اس کا بھائی معاف کر دے قرآن کا انداز دیکھیں قرآن قتل کے باوجود قاتل کو مقتول کا اور مقتول کے بارشوں کا بھائی کہہ رہا ہے قرآن کہتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والا تم بھی کلمہ پڑھنے والے تو اگرچہ اس سے قتل جیسا عظیم گناہ ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ایمانی اخوت کا رشتہ باقی ہے تو بھائی کہہ کر پکارا بھائی ارے اگر بھائی معاف کر دے تو معاف کر سکتا ہے یہ جو بھائی کہہ رہا ہے قرآن تو یہ بھی دل کے اندر جذبہ ترحم پیدا کرنے کے لیے معافی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اور بھائی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مال کے بدلے میں اور دنیا کے بدلے میں تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے لیکن آخرت کا اجر و ثواب سن کر اور اللہ کی رضا اور فضیلت سن کر معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں خود اس ایت کریمہ کے زیل میں ایک واقعہ باز تفیروں میں لکھا ہے ابو سفر کہتے ہیں کہ ایک قریشی نے انصاری کا دانت توڑ دیا دانت توڑنے والا قریشی جس کا دانت توڑا گیا وہ انصاری انصاری نے کہا میں تو انتقام لوں گا میرا دانت توڑا گیا میں اس کا دانت توڑوں گا قریشی نے حیث امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعاون کی درخواست کی حضرت آپ کسی طریقے سے اس کو راضی کریں مجھ سے غلطی ہو گئی دانت اس کا ٹوٹ گیا لیکن کسی طریقے سے آپ راضی کریں کچھ دے دلا کر راضی کریں مجھے معاف کر دے لیکن نے کہا نہیں میں تو کسی قیمت پر بھی یہ جرم تمہیں معاف نہیں کروں گا اس دانت کے بدلے میں تمہارا دانت توڑوں گا کہہ دیا ہے تو میرے معاویہ نے فرمایا کہ میں تو ایک طرف ہو جاتا ہوں اس لیے کہ اسلام تو بہرحال کی اجازت دیتا ہے کوشش کی لیکن انصاری راضی نہیں ہوا تو یہ تو قانون تھا قرآن کا ہے تو معاویہ ایسا تو نہیں کر سکتے تھے کہ میں امیر معاویہ اس کسات کو معاف کرتا ہوں اللہ اکبر ہمارے ہاں تو دس بندوں کے قاتل کو صدر مملکت معاف کر سکتے ہیں اور امیر معاویہ ایک دانت کے کسات کو بھی معاف نہیں کر سکتے کیا میں نہیں معاف کرتا ایک طرف ہو گئے تمہیں اختیار ہے بھائی انتقام لینا چاہتے ہو دانت توڑنا چاہتے ہو تو توڑ لو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اسی مجلس میں بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ, یہ بیان کرتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا کہ جس مسلمان کو کسی نے زخمی کیا زخمی ہونے والا اگر اسے معاف کر دے تو اللہ معاف کرنے والے کے مرتبے کو بلند کر دے گا اور اس کے گناوں کو معاف کر دے گا اللہ اکبر وہ انصاری جو بھاری رقم کے بدلے میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا اس نے یہ حدیث سنی تو فورن کہہ دیا میں اس کو معاف کرتا ہوں تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی نظر میں روپے پیسے کی تو قدر و قیمت نہیں ہے لیکن اللہ کی رضا کی اللہ کی مغفرت کی اور جنت کی بڑی قدر و قیمت ہے تو فضیلت سن کر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو میں حق ہے مقتول کے وارثوں کو یہ تین حق ہیں یا کسانس میں قتل کریں یا دیت لے لیں یا معاف کر دیں اور جب کسی کو زخمی کیا گیا تو جو زخمی ہوا جس کا دان ٹوٹا اور جس کی ناک کاٹی گئی یا کان کاٹے گئے یا کوئی دوسرا ازم تو اسے شریعت نے خود اختیار دیا تم چاہو تو بدلہ لے لو چاہے تو اس کی دیت لے لو اور چاہے تو معاف کر دو یہاں پر بھی فرمایا سمنت صدق کبھی فہو کفارت اللہ جس نے معاف کر دیا جس نے صدقہ کر دیا اس زخم کا صدقہ کر دیا اس قاتل پر اس جارح پر اس زخمی کرنے والے پر صدقہ کر دیا اور کیا صدقہ کیا تم نے مجھے زخم زخم لگایا میں زخم کا صدقہ کرتا ہوں میں تجھے معاف کرتا ہوں تو اللہ کہتے ہیں فہو کفارت اللہ تو یہ معاف کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. تو ترغیب اس کی بھی قانون تو وہ ہے بدلا لے سکتا ہے لیکن ترغیب یہ دی کہ معاف کر دو تو بہتر ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک شخص کسی کو زخم پہنچانا نہیں چاہتا تھا زخم پہنچ گیا غلطی سے چوٹ لگ گئی ایسے پتھر مارا مارنا کسی اور پر چاہتا تھا اسے جا کر لگ گیا اس کی آنکھ پھوٹ گئی یا اس کا دان ٹوٹ گیا اب یہ اس کو سخم لگانا چاہتا نہیں تھا لیکن لگ گیا اب قانون تو آ گیا تو اسلام نے معاف کرنے کا راستہ رکھا کہ تم چاہو تو معاف کر دو اور یہاں یہ بھی ارض کر دوں کہ یہی حکم جو قرآن کے اندر ہے یہی حکم تورات کے اندر تھا کیا انن نفسا بن نفس جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت یہی قانون تورات کے اندر تھا لیکن تورات میں معاف کرنے والی شک نہیں تھی قرآن نے اس شک کا اضافہ کر دیا تورات میں شک نہیں تھی کہ وہ معاف کر دے اس میں تھا. تو یہ تھا کہ بدلہ لے حساس لے تو قرآن نے اس شک کا اضافہ کیا فمن تصدق فهو جو معاف کر دے گا تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا ممل یحکم ظالم اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتے اپنے معاملات کے فیصلے نہیں کرتے اپنے جھگڑوں کے فیصلے نہیں کرتے اللہ کہتے ہیں کہ وہ ظالم ہیں پہلے آپ سن چکے کہ جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں اور یہاں فرمایا کہ جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں اللہ اکبر کتنی سخت معیدیں ہیں اور آگے آ رہا ہے جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں کافر بھی کہا ظالم بھی کہا فاسک بھی کہا کافر جو اللہ کے حکم کا انکاری کر دے یا اسے حقارت کی نظر سے دیکھے ظالم اور فاسک جو انکار تو نہیں کرتا لیکن عمل بھی نہیں کرتا آج ہم کتنے بڑے گناہ میں ملوث ہیں کہ اپنے تنازعات اپنے مقدمات اپنے معاملات کے فیصلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں کرتے ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کچھ معاملات تو ایسے ہیں کہ وہ حکومت کے اختیار میں ہیں اسلامی حکومت کے بغیر قرآن کے وہ فیصلے نافذ نہیں ہو سکتے کچھ ایسے ہیں جیسے احساس کا حکم اس پر اسلامی حکومت کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا اور اسی طریقے سے چور کی سزا ڈاکو کی سزا زنا کی سزا شراب کی سزا تحمت کی سزا تو یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ اسلامی حکومت کے بغیر ان پر عمل نہیں ہو سکتا لیکن بے شمار معاملات ایسے ہیں کہ حکومت کی مداخلت کے بغیر بھی ہم شریعت کے حکم کے مطابق اپنے فیصلے کر سکتے ہیں تو کم از کم اس میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی انفرادی جو معاملات ہیں نکاح کا مسئلہ طلاق کا مسئلہ خرید و فروخت کا مسئلہ معاملات کے جھگڑے دکانوں کے جھگڑے کاروبار کے جھگڑے شراکت کے جھگڑے ہم ان میں یہ طے کر لیں کہ ہم شریعت کے فیصلے کے مطابق عمل کریں گے اور اپنے سر کو جھکا دیں گے کم از کم ایسا تو ہو جائے میرا بڑا دل چاہتا ہے اللہ کرے کہ کچھ مسجدوں کے اندر ایسا نظام رائڈ ہو جائے کچھ مفتیان کرام کا انتظام ہو اور اعلان ہو کہ تم اپنے مقدمات اور اپنے لڑائی جھگڑوں کے فیصلے یہاں پر شریعت کے مطابق کروا لو جو انفرادی معاملات ہیں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں قرآن کے حکموں کو زندہ کریں شریعت کے حکموں کو زندہ کریں بالکل ہی تو محروم نہ ہو جائیں شریعت کی برکات سے یہودیوں کی طرح یہ تو نہ دیکھتے رہیں کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کروانے میں میرا فائدہ ہے یا نقصان فائدہ ہے تو کروانے کے لیے تیار ہو جائیں اور نقصان ہو تو پھر شریعت کو نہ پوچھیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آگے فرمایا کہ ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا مصدقلی وہ تسلیق کرنے والے تھے اس کی جو کچھ ان کے سامنے تورات میں سے موجود تھا وہ آتے ناہل انجیل افی ہم منور اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی اس میں ہدایت تھی اور نور تھا ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں تو کے اندر ہدایت تھی اور نور تھا اور انجیل کے اندر ہدایت تھی